تیری سردی محنت کی محبوب مشری و مولانا یاد جزرا جیسے زمانہ حضرت مولانا اللہ تیرے غم کا تیرے غم کا دو جہاں کا ندار ان کو ہاں نہیں جہان آپ جی میں نے یہ کروں مہا پتا آپ جائے میں یہ کروں ماپتا بنانا چار Amen. سہمتے جس کا دل نہیں بات بو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ادھر بھی رکھتے ہیں اور دیگر دین کے آپ پر عمل کرتے ہیں یہ سب کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ جگہ تاکید بھی آئی ہے پرانے پاک میں حجیب پاک میں ہر ایک حضیث پاک ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا محبت ہوں خبردار ہو جاؤ تمہارے جسم میں ایک گوش کا لوفا محبت گوشت کا لوفا اگر اس کی اصلاح ہو جائے معلوم ہوا کہ دل, دل کی اصلاح بھی ضروری ہے اور اتنی ضروری ہے کہ اگر دل کی اصلاح نہ ہو تو سارے کے سارے جسم متاثر ہوگا سے گروپ وقت دل کے اندر برائی ہیں تو لازم ہے کہ جسم کے تمام آغاز سے برے برے اعمال حاصل ہوں اور اگر فلاحت فلاحت جیسا کلو جب اس چیز کا ہو جائے تو پورے جسم سے بھی اچھے احمد ہوتے ہوں اسی طرح فطرت فصل جیسا اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے تو اس میں بری بری باتیں برائی برے افراد بری عادتیں اس کے اندر جمع ہو جائیں تو پھر پورے جسم جو ہے اس میں بری بری اس سے آمال سادر ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ کس قدر ضروری ہے جن کی اس کا اور اس کے اس میں جو اخلاق ہیں اس سے اس کی صفائی hmm. اور فرمایا کے علاوہ قلم خبردار ہو جاؤ یہ قلب ہے جن کے اندر جو گوشت کا لس ہے یہ قلب ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی صفائی کتنی ضروری ہے ہم جیسے ظاہر کی صفائی رکھتے ہیں اپنے کپڑے پاک صاف رکھتے ہیں صاف ستھرے رہتے ہیں دھول مٹی سے پاک رکھنا چاہتے ہیں جسن کو بھی صاف رکھنا چاہتے ہیں اور ظاہر کو اپنا صاف رکھتے ہیں اگر کپڑے میں کوئی گبر نشان لگ جاتا ہے تو فوراً اس کو صفائی کی فکر ہمیں ہوتی ہے کہ پورا معلوم ہو رہا ہے لیکن دن کی جو صفائی ہے اس پر ہماری توجہ دل کے اندر برے برے افلاپ آ جاتے ہیں جیسے کہ کبوت ہے قدم ہے اور غیر حضرات ہے یا جسے کہتے ہیں ایک کی بیماری ایسے ہی غصہ دراز میں غصہ آ جائے دل میں غصے غصہ ہو اسی طرح سے بدگوانی ہے بدنگاہی کا مرض ہے جو بولنے کا مرض ہے یہ سارے امراض دل کے ہوتے ہیں جن کی صفائی کا ہمیں اہتمام نہیں ہوتا اس لیے ہم پہلے ظاہر ہیں ظاہر ظاہر کی چیزوں پہ زیادہ توجہ دیتا ہے انسان ظاہر کی چیز تو نظر آ جاتی ہے لیکن بات ان چونکہ نظر نہیں آ رہا لیکن اندر برائی موجود ہے اور اس سے بڑے بڑے اعمال بھی قابل ہو رہے ہیں لیکن چونکہ وہ سیاحی زندگی دکھائی نہیں دیتی اس لیے ان کی طرف طرج نہیں ہے تو رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خبردار فرمایا ہے کہ خبردار ہو جاؤ تم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کیونکہ ہم خدا کے سب سے رسول ہیں اور جو بات کہیں گے وہ اللہ کے حکم سے کہیں گے اللہ نے پیدا کیا اللہ سارے احوال کو جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی بولتا ہے نبی نے جب کہہ دیا کہ تمہارے اندر ایک گوشت کا گھٹا ہے اس کا نام ہے قلب اور اس کی اصلاح ضروری ہے اگر اس میں سطح ہوگا تو تم سے برے برے آرامات اور تمہارا باطن کیا رہے گا باطن پاک و صاف نہیں ہوگا اور جب تک باطن اور ظاہر دونوں پاک و صاف نہ ہو تو انسان پکا سچا مسلمان کیسے بن سکتا ہے اللہ کی دوستی کیسے حاصل ہاں ہوگی کیسے اللہ کا ولی بنے گا کیسے اللہ کا پیارا بنے گا اور جو اللہ کا پیارا نہیں بنے گا تو وہ جنت کو کیسے پائے گا اللہ کو کیسے پائے گا یہ ہے کہ یہ چیز جو کی صفائی اور بر اخلاق سے چھٹکارا اور اچھے اخلاق کا حصول یہ ہے اللہ کی سہمت سے ملتا ہے اگرچہ کوئی شخص چاہے کہ میں تنہائی میں اپنے طریقے پر مجاہرہ کر لیکن اگر ساری عمر بھی لگا رہے گا لیکن وہ آپ اس سے نجات خود سے نہیں پاسکے گا جس طرح ڈاکٹر کوئی سرجن ہے اور کسی مریض کی پتھری کرتا پتھری کا کرنا ہے پتری نکالنی ہے تو وہ پتری آپریشن کر کے نکال دیتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ نکال دے گا لیکن خود اگر اس کو پتھری ہو تو وہ کہتے نہیں اپنی پتھری نکالے گا اس کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو بالکل اسی طرح سے انسان اپنے قلب کی اصلاح کو نہیں کر سکتا بلکہ اس کی اصلاح کے لیے دوسرا کوئی آدمی جس کے جس کا پل پہلے ہی پاک صاف ہو چکا ہے یہ کام وہ کر سکتا ہے یہ ہے صوبت رحم اللہ اور دوسرے یہ ایک مثال اور حضرت نے فرمائی کہ جیسے مختلف ڈولیں جو کنویں کے اندر سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ڈولیں بعض اوقات اس کی رسی ٹوٹ جاتی ہے ڈول نیچے رہ جاتی ہے پھن جاتی ہے پھر اور ڈول گر گئی پھر اور ڈول کر گئی, گئی اب اب, اب, اب یہ ڈول خود سے کتنی کوشش کرے لیکن خود سے باہر نہیں آ سکتی جب تک کہ کوئی باہر سے رسی ڈالے اس میں کانٹا ڈالے اور وہ ڈول اس میں بسا کے اس کو باہر نکالے اسی طرح ایک مرد دنیا کی محبت کا بھی ہوتا ہے بڑھیا بڑھیا کپڑے پہننا عورتوں میں مردوں میں سب میں یہ اہم مرد ہو سکتا اسی طرح شوگر پرستی اور اسی طرح اور دوسری علاقی بیماریاں تو جس کے جو ان بیماریوں سے پاک ہو چکا ہو وہ کچھ بھی پاک کسی کرنے سے ہوا ہوگا وہی جو اس کو ہے وہ نکال سکتا ہے جو دنیا کی محبت سے ابھرنا ہو پاک صاف ہو وہی اس شخص کو دنیا کی محبت سے نکال سکتا ہے اس لیے صحمت اہلکا ضروری ہے باطن کی صفائی کے لیے ظاہر تو چونکہ نظر آ ہے ہر آدمی پاکی صاحب اور پاکی اور صفائی اختیار کر لیتا ہے لیکن باطن اس کو نظر آتا ہے جس کا اپنا قلب پاک و صاف ہو وہ دوسرے کے تاطن کی بیماریوں کو محسوس کرتا ہے اور بے اس کی بیماری کا علاج اور تدریب تجویز کرتا ہے بفل ادای اور مدرسے الہی اور اللہ تعالی اس کو أوح. أوح. أوح. أوح. Hmm. مدد فرماتے ہیں تدابیر نام فرماتے ہیں نفس کی اصلاح کے لیے تو یہ نیا طریقہ نفس کی اصلاح کا قلم کی اصلاح کا جو انسان خود نہیں کر سکتا ضروری ہے کہ کسی پاک صاف آدمی سے اس کی اصلاح کی جائے اگر تم کہاں نہ جاتے فرحدہ اتنی فکر ہو گئے کہ تم अकेले कहा रह जाते हो गए से क्या आज तो बुले और एक दूर और इतवार का दिन दो दिन दो हमने रखा है बाकी दिन खेलो और दो दिन आओ आओ बाकी से आ जाए को आ, तो अच्छा हाँ भूल करो सो सोबते جتنے تاری نہ ہو سو پتے جتنے تاری غم نہیں اس کا دل اس کا غم دم نہیں اس کا دل دن دو جہاں کا مزہ اس کو ہار نہیں جو آج دلتے ہم کہاں نہیں جس جگہ रहे <laughs> होकर غم کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو دولت ہے اللہ کی محبت کے ہم ہاں جس کو مولانا سید سلیمان نبی رحمت اللہ فرماتے تھے تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غمہ دو جہاں سے خرابت میں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہم بڑا لذیذ اور بڑا عزیب ہوتا ہے یہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جو پانچ کام کر لے پانچ کام, پانچ کام کرنے اس کو اس کے ان پانچ کاموں پر استقامت اور مضامت سے عمل کرنے سے یہ اپنے اللہ کی محبت کا غم حاصل ہو جاتا ہے کیا کام کرنے ہیں سب سے پہلا کام گناہ سے دوری گناہ سے دوری گناہ نہ کریں اور اس کا علم ہو کہ کیا کون کون سے گناہ ہے یہ سب کام دے بتائے جا رہے ہیں ان سب کی توفیقات حصول کی توفیقات سر یہی ہے صحبتوں سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کون کون سی باتیں نہیں دیکھو کیا تم شرارت کر دیں گے تمہارا مقابلہ بند کر دیں گے تم کو پلانا نہیں دیں گے بات کو دین نے خل آتا ہے دین کی بات میں. پانچ کام کرنے ہیں اور ان کی حصول کی کافی بات بھی صحبت سے ملتی ہے صحبت اہم اللہ سے ملتی ہے پہلا کام کیا ہے گناہ سے دور رہنا اور اس کا علم بھی صحبت اہل اللہ سے ہوتا ہے کہ کون کون سی باتیں اللہ کو ناپسند ہیں اللہ کی ناراضی کی ہیں اس کو گناہ کہتے ہیں اور دوسرا کام ہے اسباب گناہ سے دور رہنا اسباب گناہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں اسباب گناہ ان سے دور رہنا کیونکہ جو شخص ان چیزوں سے قریب رہے گا جو گناہ میں مبتلا کر سکتی ہیں تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا جیسے ایسا ماحول جہاں بے پڑتا عورتیں بے پتہ لڑکیاں کھیل کود کر رہی ہیں یا اسکول کالج یا ایسے ایسے محلات ایسی گلیاں ایسی جگہوں جگہ جہاں بے پردہ عورتیں لڑکیاں جو بھی ہوں بے پردہ نہ حرم ہوں تو اگر وہاں رہے گا تو لازم ہے کہ شیطان اس کو بہت آئے گا تو علاج کیا ہے اس کا اسبار گناہ سے دور رہیں گے گناہ سے بچنے کا طریقہ ذریعہ اسبار گناہ سے دور رہیں گے جتنا دور رہے گا تو اتنا بچا رہے گا اور جتنا قریب رہے گا اتنا ہی اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے مبتلا ہو جائے گا آنکھ کھول کے سب آپ سامنے نہ بیٹھا کرو اگر نیند آتی ہے ادھر آ کے بیٹھو سامنے بیٹھنے سے آدمی آنکھیں بند ہوتی ہیں اس کی تو مقرر کو تکلیف ہوتی ہے اور اسے سے مضمون میں فرل ہوتا تو اسباب گناہ جتنا اسباب گناہ سے ان چیزوں سے دور رہے گا اتنا بچا رہے گا اور جتنا قریب رہے گا اب جیسے موبائل ہے موبائل دے دیا پھر اس کے نیٹ بھی دے دیا ارادہ تو یہی کیا کہ ہم شہر کی مسجد سنیں گے اور نعتیں سنیں گے اور یہ کام کریں گے وہ نیک نیک کام کریں گے لیکن کیا ہوا کہ ہم تنہائی میں بیٹھیں گے اور انہیں فون کیا اور دیکھا کہ ہم شہر کی مسجد سن رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد شیطان نے اور پتہ شروع کر دیا یا نے ذرا کھلا ایک آئٹم ہے ذرا وہ دیکھتے ہیں کھلا آئٹم کو دیکھنے کے چکر میں اس آئٹم کو پکڑ کے کھڑی ہونے والی اس آئٹم کو ڈسپلے کرنے والی اور اس کا ڈسپلے دیکھنا شروع کرتے دیا اس کا حدود عربہ نوٹ کرنا شروع ہو اچھا یہ کرتے کرتے پھر اس کے بعد اور ترقی شیتان کراتا ہے اور شیطان اتنا مکار اور چالاک ہے جس کی جیسی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو کٹاتا ہے میرے مشرق رحمت اللہ علیہ پی شاہ پر مادہ شیطان بہت بڑا عالم بھی ہے عالم کو عالمانہ طریقے سے بہتاتا ہے اور سوفی کو سوفیانہ طریقے سے بہتاتا ہے جاہیل کو جاہیلانہ طریقے سے اللہ طریقے جانتا ہے شیطان اللہ کے دنوں کو پہکانے کا تو پھر کہتا ہے کہ ذرا یار بنا بنا ایک دوست نے ہمیں فلاں فلپ کہتا ذرا وہ دیکھتے ہیں اب کلپ کے اندر بہت ساری کلپ میں لڑکی میں آہستہ آہستہ گہر میں مبتلا کرتا ہے پہلے پہلے کوئی بتائے گا کوئی ترکیب چڑھوں کھانے کی ترکیب دیکھنی طرح بڑا کام ہے وہی موبائل ہے ارے بھائی ان چیزوں کے بغیر کیا زندگی نہیں گزر سکتی کھانا پکانے کی ترکیب کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنا یہ کون سا عقل مندی کا کام ہے ایسے ہی لڑکے اسکول کالج والے وہ ان کے لیے نیٹ ضروری ہو گیا وہ کہتے ہیں کتاب ہمیں قرآن کتاب اسٹڈی کرنی ہے قرآن کتاب اسٹڈی کرنی ہے اس کے چکر میں پھر جب وہ وہی کتاب تو اگر تو کتابوں کے اندر بھی آج کل کی شیطانیت بچی ہے ہمارے ایک استاد ہیں بڑے بزرگ آدمی ہیں مولانا تحسین محمود صاحب وہ فرمائے تھے کہ ان کے والد صاحب مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ میں لندن میں سیکورٹی کا کام کرتا ہوں اور بڑے وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کو میں وہ کرتا ہوں اس کی سیکورٹی کا کام کرتا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن میں نے کیونکہ پہلے زمانے کی بات ہے کچھ تو وہ پیپر ورک ہوتا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ اس میں جو جب جاتے تھے تو سب پیپر وغیرہ اپنے پھاڑ پہ جاتے تھے وہ کہتے ہوتا تھا خاص ہوتی تو ایک دن کہ میری نظر پڑی کہ اس کے اوپر عربی کی کچھ عبادت بھی کیرانی ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے جب ان ٹکڑوں کو غور سے دیکھا میں ملایا تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ پرانے بات کیا ہے کہیں عدیذ بات لیں اور حیران ہوئے کہ ان لوگوں کو کیا کام پھر ان کی باقیاں چیزیں دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ ان چیزوں غور کرتے ہیں کہ کن چیزوں سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے کن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کرنے سے منع کیا ہے اور کن کاموں کو کرنے کی اجازت دی ہے تو اس کے خلاف یہ مشین چلاتے ہیں اپنے آدمی تیار کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ان چیزوں سے جو کہتے ہیں جیسے اور نیٹ جو اتنا عام ہو گیا اور اتنا سستا ہو گیا کہ آدمی کہتے چلو لاؤ اور جب بیس روپئے کریں پچاس روپئے کریں یا چند چند روپوں کے اندر ہزار ہزار میسج کے پیکج مل جاتے ہیں پیکیج پہ ایک بات یاد آ گئی آج ہمارے استاد بتا رہے تھے وہ صاحب نے پوچھا کہ وہ ایک پذاہ عمری ہوتی ہے ہم نے بھی بچپن میں سنا تھا کہ فضائے عمری کوئی نماز ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ قدائے عمری کوئی نماز ہوتی ہے کہ جس کے پڑھنے سے پچھلی ساری نمازیں ایک ہی دفعہ میں ادا ہو جائیں گی یہ مشہور ہو گیا تھا سوال کیا انہیں کہا سب بتایا انہوں نے ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جس کے میں فضا نمازیں ہوں لیکن ایک کرتے ان کو ادا کرنا ضروری ہے سب کو اور اس کا طریقہ یہاں بھی بتاتے رہتے ہیں کتب بھی آتے رہتے ہیں کہ روز کا طریقہ یہ ہے کہ ایک محتاط اندازہ لگا لے اگر پرانی نمازیں کسی کی پاتی ہیں بالغ ہونے کے بعد سے جو نمازیں رہ جاتی ہیں وہ نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہے اس کے بغیر وہ معاف نہیں ہوتے ہاں اگر مرنے کے قریبوں کو بصیت کر لے مرنے کے بعد ان نمازوں کا فریجہ کیا جا سکتا ہے اس کی یہ دہائی برا کرنے سے تو غرض یہ کہ کیا بات ہو رہی تھی تو ہاں انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ سمجھا رہے تھے ان کو کہ بھائی یہ قبائل عمری جو مشہور ہے کہ کوئی نماز ایک کتر پڑھ لو تو پوری نمازوں کا بدل ہو جائے گا جتنی بھی نمازیں باتیں ہیں تو انہوں نے ہاتھتے ہوئے فرمایا کہ یہ کوئی اللہ میں کی طرف سے کوئی پیکیج نہیں ملا ایک ایک چار آکار پڑ کے تھا پیکج پہ مجھے یہ مزے ایک لگے مجھے ہزار ہزار میسج کے پیکج مورت میں مل رہے ہیں اور لوگ خوش ہوئے ہیں آزاد میسج ہوا یہ ادارے مجھے شیطان جو ہے ان کو بےوقوب بنا رہا انسان کا ایک ایک لمحہ کتنا سیمتی ہے اور اس میسج کے پیچھے ایک ایک میسج کے پیچھے ایک دوست کئی کئی میسج آئے ہیں پھر ان کو جواب دیا ہے پھر گروپ بنے رہے ہیں گروپ میسجنگ کر رہے ہیں فلاں کے فلاں فلاں کا فلاں روزانہ آنا سو سو ڈیڑھ سو میسج اس نے سوچے تو صحیح اس کو پڑھنے میں اس کو ٹائپ کرنے میں کتنا وقت خرچ ہوا یہ ہم اللہ اللہ کو یاد کرتے اور کچھ نہ کرتے ہم سو ہی جاتے راجی گزر رہی ہیں کہ یہ ان چکروں کے اندر باتیں برباد ہو رہی ہیں سو ہی جاتے حساب سے بات ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جو شخص رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور درمیان میں کوئی عبادت نہیں کی اس نے سو گیا ہوں تو ساری رات عبادت میں دقت ہے اور عورتوں کے لیے تو جماعت کی نماز بھی نہیں ہے تو گھر میں نماز پڑھیں اپنے سوجن میرے کام ملتا ہے سو جائیں لیکن کیا ہو رہا ہے کہ دو دو گھائیڑے تین تین بج رہے ہیں چار چار بج رہے ہیں صبح تو وہ میسجنگ کر رہی ہے برباد ہو رہے گی اس میں یا کوئی لطی سے کووڈ باتیں کی جا رہی ہیں پھر گانے سنے جا رہے ہیں کہیں اس کے اندر نیموری کارڈ میں جو ہے وہ گندی گندی باتیں نہیں کی جا رہی ہیں تو یہ سارے الفاظیں گنا ہیں اخبار گنا ایسا موبائل کی ضرورت دینا جس سے کوئی کاروبار نہیں ہے کوئی جہدیں نہیں اس کے بارے ہمارے بزرگوں نے کتنا پیارا اصول ہے کہ جس چیز کے نہ ضروری ضروری کیا چیزیں جس کے نہ ہونے سے ضرل ہو یعنی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو اس کا کچھ نقصان ہو رہا ہے اس کی کچھ تکلیف ہو رہی ہے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے یا کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے بدنی نقصان ہو رہا ہے تو یہ ضروری کیا چیزیں جس کے نہ ہونے سے ضرل ہو آپ کو نقصان پہنچے وہ چیز آپ لے لیں اور جس چیز کے نہ ہونے سے آپ کو نقصان ہے آپ اس کے بغیر آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں تو وہ نہ لیں. وہ آپ کی دنیا اور آخرت برباد کر دیں لہذا ایسی چیز لینا یہ اسباب گناہ سے قریب رہنا ہے خاص طور سے جس کو مرد ہو بندگاہی کا خطان خواصہ یا ایسے معاملات کا اس کو تو بالکل ہی اس سے اجتناب کرنا چاہیے تو پہلا کام گناہ سے دور رہنا دوسرا کام اسباب گناہ سے دور رہنا اور تیسرا کام رک اللہ پر متابن ذکر دارفت مداوت یعنی ذکر کو پابندی سے کرنا شہر نے جو ذکر بتا دیا ہو اس کو پابندی سے کرنا اور چوتھا کام کیا ہے سنتوں پر معاذ یہ کیا کسی لیے بتایا جانا ہے اللہ کی محبت کا غم حاصل کرنا اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس دولت کو حاصل کرنے کے بعد ساری کائنات کی دولت سلطنت لذاق اور بہلاء کائنات کا حضم سب مانگ پڑ جاتا ہے کہ اس دولت کو حاصل کرنے کا معاملہ ہمارے شہر نے بتایا تو پہلا کام کیا ہے گناہ نہ کرنا گناہ سے دور جانا یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ چاند دے دیں گے لیکن گناہ نہیں کریں گے ایک نظر بھی فرار نہیں ہونے دیں گے گھر سے باہر نکلیں گے تو ہم, ہم یہ سوچ کے نکلیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری نظر اٹھے گی اللہ ہمیں ہمیں جان رہا ہے کہ ہم نظر خراب کر رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں بس یہ گناہ نہ کرنا اور دوسرا ازبار گناہ یعنی وہ ان جگہوں سے دور رہنا ان محلوں سے دور رہنا ان مقامات سے دور رہنا جہاں بے پردگی بے پردگی ہے نظر خراب ہو سکتی ہے ایسے بازار ہیں مارکیٹیں لوگوں کو مارکیٹوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے مار, مارکیٹ کو فرماتے تھے مارکیٹ مارکیٹ بے ضرورت بازار بھی نہ جاؤ ایسی ضرورت ہو چلے جاؤ ضرورت کی چیز لیاؤ جتنا کام ہو اتنا کر کے آ جاؤ تو ایسی جگہوں سے دور رہنا اور ایسی چیزوں سے دور رہنا جو گنا میں مبتلا کر سکتی ہوں ایسے دوستوں سے دور رہنا جو گناہ کرتے ہوں یہ جی بھی یاد رکھو کیونکہ جیسی سہولت ہوگی ویسے ہی انسان اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بنایا البرغ والا دین خلی جی دی. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے مطلب پہ ہوتا ہے عادت پہ ہوتا ہے جیسی اس کی عادتیں ہوں گی اس کے اندر بھی وہی شراب پیتا ہوگا پرانا سست کا یہ بھی آہستہ آہستہ شراب, شراب ہی بن جائے گا اور بد نگاہی کرتا ہوگا نندی دن میں دیکھتا ہوگا گانے سنتا ہوگا یہ بھی چینج کرنے لگ جائے دیتاؤ آگاہی جائے گا تو البر آگاہی خلیجی ارشد اپنے گیڑے دوست کے جیت پر ہوتا ہے مطلب اس کیا آلات اس پائے جائیں پنجنگ احادی تم میں پاؤں پر دوستی کرنے سے پہلے خوب دیکھ لو جان لو جس کو تم اپنا دوست بنا رہے ہو دوست بنانے کے قابل بھی جی ہے کہ نہیں تو خلیف نے کس کو بنائے کس کو دوست اس کو دوست بناؤ جو اللہ والا ہو جو से سے हो ہو اور करता کرتا ہو نماز हो ہو جھوٹ نہ بولتا ہو گالی نہ دیتا ہو گانے نہ سنتا ہو ایسے لوگوں کو دوش بنا اور جو بڑے لوگوں کو دوش بناتا ہے آج تو اس کو مزہ آ رہا ہوگا خوب لیکن کل کو ان کے آنسو رہے گا کوئی وہ جوانی واپس نہیں آئے گی وہ وقت واپس نہیں آئے بعد میں اس کو افسوس ہوتا ہوں کہ میں نے کیوں اللہ کی نہیں کیوں میں نے نافرمانی کی کیوں اللہ کو ناراض کیا کتنا یہ شخص بے وقوف ہوتا ہے ویسے اپنے آپ کو قلم سمجھتا ہے کہ میں نے ایسی ہوشیاری کی فلاں فلاں فرین دیکھ لی فلان, فلان, دی، فلان گنا کر لیا فلاں کر لیا میرے کو کسی کو بتا ہی نہیں ہے کہ ظالم بھول جاتا ہے کہ اللہ کو سب پتہ ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے تو غرض یہ کہ پہلا کام گناہ سے دور رہنا ہے دوسرا کام اخبار گناہ سے دوں گا جو موقع گناہ کا ہو جو لوگ گنا کرتے ہو یا جو چیزیں جن چیزوں سے ہم گناہ کر سکتے ہیں ان سے دور اسباب گنام سے دور ہے تیسرا کام اور کیا ہے ذکر اللہ پر کرنا جو لگائے اس کو پابندی کے ساتھ کرنا چوتھا کام ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا بیت خلا جانا بارغ بار ہونا باہر نکلنا مسجد میں داخل ہونا مسجد سے باہر آنا اور گفتگو کا انداز اور معاملات اور آداد سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کی کوشش کرنے سے آہستہ آہستہ آداد پیدا ہو جاتی ہے سنت کے مطابق چار کام کیے ہو گئے پانچواں کام وہ سب سے زیادہ لذیذ اور آسان صحبت اہر صحبت اہر کو اختیار کرے پابندی کرے اس کی تو انشاءاللہ شاء اللہ اس نیک مجلس کی جو نیک لوگ آئے ہوتے ہیں ان کا جو ہے نور جمع ہوتا ہے اس کو اپل پر اثر انداز ہوتا ہے نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے جیسے کوئی صحبت کا اثر ہوتا ہے نیک صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے تو نیک صحبت میں آتا جاتا رہے گا تو اس کے اندر نیکی کے تعلقات پاکی کا خیالات اور نیکیوں کی توفیع اور نیکیوں کا شوق پیدا ہوگا اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی معلوم ہوگا کہ گناہ گندی چیز ہے بری چیز ہے اس کو چھوڑنا ضروری ہے معلوم ہو جائے پانچ کام ایک یہ کہ گناہ چھوڑ دیں دوسرے یہ کہ اخبار گناہ سے دور رہیں تیسرا یہ کہ جو شہر نے ذکر بتایا ہو اس کو پابندی سے کریں اور چوتھا کیا ہے سنت کے مطابق کام کریں اور پانچواں کام کے کسی ازار والے کی صحبت نے پابندی سے آنا جانا رکھی ہے تو پانچ کام کرنے سے دو جہان کا مزہ نہیں لے گا دوستوں دو جہان کا مزہ ہے نا کیونکہ یہی ہے کہ جو دل اللہ کے غم کا حامل نہیں وہ دنیا میں بھی پریشان اور بے چین رہتا ہے آطرت میں بھی اس کو کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا گا اور جس نے یہ کام کر لیا اس کو دونوں جہان کا مزہ دنیا میں بھی مزے اور چین سے رہے گا آطرت میں بھی چین سے رہے گا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 اور کسی کا نہیں کوئی لیلہ نہیں کوئی جب دنیا چھوڑ کر جائیں گے کون ساتھ جائے گا ہمارے کوئی ساتھ نہیں جائے گا سوا اللہ کے ہمارا کوئی گرے ہی نہیں نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ آخر میں ہمارا ساتھ دینے والا کوئی بھی تو نہیں کوئی بھی نہیں سب مجبور عاجز، پانی اور صرف اللہ کی رات باقی لال محل باقی اور کوئی ساتھ جانے والا نہیں تو اس کو کیوں ساتھ نہیں لے لیتے بھائی آپ کا ہوں میں مینڈن اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں مینڈن اور کسی کا نہیں کو ہے نام کو ہے نیش رہا یہ اپر بل پہ دوست یعنی الگ ہے رام بے اب تن بے دمل گہرا می اب تن ببانگے دمل کوئی بھی نہیں یعنی اللہ کیا جتنی ترقی کرتے جاؤ اللہ کا راست کر لا محدود بڑھتے چلے جاؤ بڑھتے چلے جاؤ بڑھتے چلے جاؤ, جاؤ درجات ہی درجات بلند ہوتے رہتے کوئی ہنس حساب نہیں ہمارے ہر والا جب بھی دعا فرماتے تھے عظم فرماتے تھے کہ اللہ سے چھوٹی کی حمت مانگ کیونکہ منہ کو ہمارا اس لائق بھی نہیں کہ ہم چھوٹی چیز مانگیں ہمارا موم کی جی نعمت کو مانگنے کے لائق ہے کیونکہ ہمارے تو گناہ ایک بڑا گناہ ہمارا یہی ہے کہ ہمیں یہی علم نہیں ہے کہ ہم کیا کیا گناہ ایک بڑا گناہ تو ہمارے یہی جرم میں غفلت ہے کہ ہمیں غفلت ہے کہ ہم کیا کیا گناہ کر رہے ہیں کیسے ہم تو بھائی سب نے بھی کو لے رہے بھی ہے ہے اور نمازی بھی اور کیا چاہیے لیتے ہیں دے لیتے ہیں کر لیا یا کر لیں گے یا کر سکتے ہیں یا کر لیتے ہیں اور کیا ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ مویشی اور دھوپ پیتے بچے اور یہ بولے تم میں نہ تو تم پر اداب اللہ کا پتھروں کے پتھروں کیوں بھرمایا ہے اس لیے جس سے جو ہزاروں گنا ہیں ان بہت سے گناوں کا ہمیں پیلنج نہیں ہوتا تو اس لیے ہمیشہ اپنے کو فا کار سمجھے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے عشق و محبت کا تقاضہ یہی ہے بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے تو عزل فرماتے تھے کہیں ہمارا منہ تو اس بھی نہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی مدب مانگے لیکن آپ کے کرم کو دیکھتے ہیں کیونکہ قریم کی تاریخ ہے کہ نالقوں کو بھی وہ مت دے دیتے ہیں عطا فرماتے ہیں نالقوں کو بھی دے دیتے ہیں اور اتنا دے ہیں کہ ان کے تصور اور مان میں نہیں ہوگا تو ہم آپ سے پھر چھوٹی چیز کیوں مانگیں ہم آپ سے بڑی ہی چیز مانگیں پھر جو آپ دیں وہ آپ دیں لیکن ہمارا کام تو مانگنا ہے تو ہم یہی مانگتے ہیں کہ اللہ ولایات کا جو سب سے آخری درجہ ہے اللہ کے ولی ولایات مانیں اللہ کی دوستی اللہ کی الہ آپ کی دوستی آپ کے عرف کا سب سے اونچا درجہ ہے اس کے بعد کوئی درجہ نہیں اس کے بعد بس نبوت ہے اور نبوت تک ہم جا نہیں سکتے تو ولاعت کا سب سے آخری درجہ جو اللہ آپ نے دے دیجیے ولاسی کی خطے امتحاس اس کو کہ ولاقت صدیثیت کی خط امتحاد کیونکہ صدیت سب سے اونچا مقام ہے ولایت کا اس لیے اس کا سب سے اونچا مقام ہم آپ سے مانتے ہیں اب ہم اب کیسے رہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں آج کریم نہیں بس آپ ہمیں دیں گے اور ان اعمال کی توفیعت بھی آپ ہمیں دیجیے جو آپ کے ولی وزیر کرتے ہیں حجیت کرتے ہیں امال کی توفیت بھی وہ وہی دیں گے جیسے کلم شریف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کرنا ہے کہ سو بار جو روزانہ کلمہ شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھائیں گی کہ اس کا چہرہ چودہ کے جان کی ماہر چمکتا ہوگا تو میرے مشتمل بتنا ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے ساری عمر گناہ کرتا رہے گا تو صبح چودی بکری لائے لا کر لیا سو مرتبہ اور باقی سب گناہ کر رہا ہے تو اس کا چہرہ بھی قیامس چودھری کی جان کتنا اٹھایا جائے گا یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ توقی دے دیں گے کہ سو بار روزانہ کلمہ پڑے گا تو ان اللہ تعالیٰ پھر اس کو منہ اجالا کرنے والے اعمال یعنی دیں اور کرنے والے منہ کرنے والے گناب سے منہ کالا ہو جاتا ہے گنا کرنے والے کا منہ کالا ہو جاتا ہے اور مالا کرنے والے اعمال سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت سے خود فرماتے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کا تیرہ چودھری کے جان کی مانے آئیں گے تو اپنی بات کی لاز بھی رکھنی چاہیے تیرہ معمار کی تو ہمیں اس کو ہوگی اللہ تعالیٰ میری مجلس <laughs> ختم ہوتے ہی تم لوگ کی مجلس کیوں ختم ہو جاتی میری مجلس ختم ہونے کے بعد تو اب تمہاری مجلس کا وقت ہوا ہے اب تم لوگ کامل ہو جاتے یہ کہ جب میں بولتا ہوں ان کی چل رہی ہوتی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویک کی آواز آ رہی ہے ہماری آواز کو جائے گی بھی نہیں یہ سمجھتے ہیں تو ان کو پتا ہی نہیں کہ سب بات میں دیکھتی رہا ہوں سنتی رہا ہوں ان کی پٹل پٹل مجھے آ رہی ہے یہاں تک یہ سب چھوٹے چھوٹے سب مجھ سے پہلے یہ اب یہ غیر مکل ہے پہ لیکن جتنی امید سے بیٹھا ہوں کہ ان کے کام میں کچھ نہ کچھ تو آواز پڑتی ہے جتنا بھی اگر احساس ہو جائے گناہ بری چیز ہے بدنےگاہ یہ چیز ہے بچپن سے یہ سنتے رہیں گے تو کچھ تو اثر ہوگا کچھ تو پائے گا ہوگا بھائی اور ہم تو امید رکھتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو بھی اور ہمارے گھر والوں کو اور آپ سب حضرات کو ہمارے سب دوستوں کو ان کے گھر والوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بناتے ہیں اللہ تعالی سب کو جسے کی سب کے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے مانگنا تو چاہیے اللہ تعالیٰ وہ کہیں جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتے عجیبت کے کام نہ مانگنے سے ناراض ہوتے انسان کا کیا حال ہے کہ مانگنے سے ناراض ہو جاتے دفعہ دے دے گا دو دفعہ دے دے گا تیسری دفعہ ہم کہیں گے تو ناراض ہو جائے گا یا ہم کو دیکھ کے بھاگ جائے گا دودھ ہم کہتے ہیں شارٹ ہو شارٹ ہو جائے گا یہ تو لیکن اللہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے وہ تو کیا کرتے ہیں وشتے اللہ کرتے ہیں کہ اللہ یہ بندہ آپ سے وہ روک ایک چیز مانگا ہے آپ کے کھلانے پڑے پڑے ہیں آپ دے ہی لگتے ہیں آپ دیتے نہیں ہیں یہ ہوتا رہتا ہے آپ کہیں رہے آپ کو کہیں ہی ہے محفوظ بھی کرتے ہیں بندے سے تو وہ جو ہے करते रहिए आप जी अच्छे लग रहे तो रिश्ते कहते हैं अल्लाह आप देख नहीं देते तो उसकी आवाजाही से अर्ष आदा मिलता है बंदे की आवाजाही से और बरिश्ते रहने लगते हैं लेकिन अल्लाह तला नहीं दे रहे तो रिश्ते हैं आप तो नहीं दे रहे बोला है आवाजारी कर है और दूसरे लोग जो नहीं मांग रहे उनको आप ये मांगिये गौर रहे हैं क्या मांग रहा है اللہ हैं ہیں کہ ان بندوں کی آواز مجھے پسند ہے بھائی دے بندہ تو پھر یہ مجھے بھول جائے گا میرے دربار میں نہیں آئے مجھے اس سے اتنی محبت ہے اب کہیں وہاں یہ عجیب مانگ رہا ہے کہ ہم کو رلا رہے ہیں اور عجیب یہ تو ظلم معلوم ہوتا ہے بتا ہے نماز کہ ہم کو رلا رہے ہیں کسی نہیں کرے ہماری آواز پسند ہے بتائیے کہ بات ہے انسان کو, کو, کو کہے کہ یہ بات ہے تو امن ہو رہے ہیں چیز کی ضرورت ہے محتاج ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ آوازوں میں بیٹھتا ہے لیکن اللہ کا کیا،, کیا کیا محبت ہے کیونکہ دوستو ان دعاؤں کے بڑے بڑے جب انعامات ملیں گے تو بندہ بندہ کہے گا وہاں افسوس کے ساتھ کہ کاش دنیا میں میری یہ دعا بھی پول نہیں کرے گی یہ آپ سمجھنے کے بعد پتا چلے گا یہ باتیں تب سمجھ میں آتی ہیں جب صحبت ہو یہ لوگوں کی اور اللہ کی صحبت ہو اللہ سے محبت پیدا ہو جائے اس کی یہ بات سمجھ میں آئی عام آدمی کہتا ہے یہ دعائی عجیب بات ہے بندہ رو رہا ہے اس کو ضرورت یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی آواز پسند ہے جو رونا پسند آ رہا ہے یہ عجیب معاملہ ہے لیکن جس کے دن میں اللہ کی محبت کچھ پیدا ہو چکی ہوگی اللہ سے شناخت ہو چکی ہوگی تو وہ سمجھے گا اس چیز کو اب دعا مراد آشقام مراد عاشقام جو سفن گپتن بانشائی ارے اے یا اللہ حاجت ہوگی انسان حاجت ہونی ان کے ساتھ لگی ماں گئے اللہ فلاں حاجت فلاح حاجت پوری کر دیں لیکن اس سے بھی بڑھیا ان کی ایک خواہش دوسری ہوتی ہے اس چیز کو پانے سے زیادہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ سے ہمیں شرط ہم گلامی نظر اللہ کا قرمتی ہو رہا ہے اللہ سے باتیں بولتی ہی ہیں دعا جو کری اللہ یہ دے دیجیے تو مانتے تو ہی سے جو سامنے ہوتا ہے اب بعض ہمارے دوست ہیں وہ موناجاتے مقبول جو دعاؤں کی کتاب ہے وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ لیکن ہم حقوق بھی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ آپ حکومات رہ جاتے ہیں ارے وہی تو اللہ کے حکومت کا بڑا کریا ہے جب سامنے ہوتا ہے بندہ اسی سے تو مانتا ہے اب یہاں بیٹھ کے آپ کسی غائب آدمی سے تھوڑی مانتے ہیں تو جب مانگے گا ہاتھ پھیلائے گا تو مولا سامنے ہوگا بالکل سامنے انتمولانا انتمولانا ہوگا تو ایسی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے کی. بڑی عبادت اور اب اللہ کے گرو کا ذریعہ اس کو خوب مان لوں سے حاجتیں پوری ہوتی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہی نہیں دیتے بس بلاتے ہی رہتے بات نہیں دیتے بھی نہیں دے بھی دیتے ہیں خوب دیتے ہیں سو کچھ نہیں ملے گا تو پسندی ضرور ملے گی جس چیز کی حاجت ہے نہ ہونے سے ہفرت ہو رہی ہے تو اس کو ایک ٹھنڈک پڑ جاتی ہے اللہ سے دینے کے بعد اپنے مولا سے حادثت پیش کرنے کے بعد وہ ایک ٹھنڈک پڑ جاتی ہے ہم نے دے دیا بس جب ربا سے کہہ دیا دے دیں گے دینا ہوگا یہ طرح ربا سے کہہ دیا لے دیں گے دینا ہوگا بس یہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ میں بہت